واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صباحا ومساءا قال الله رسول الله صلى الله عليه وسلم بوست وانا والساعات قدت اما بعد فين نخيل الحديث كتاب الله وخير لهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم والشر لبور مغدساتها كل مغدسة بدعة كل بدعة ظلالة كل ظلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسفس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوري إذ يتلقى المتنطيان عن الجميل وعن الشمال قعيد ما يلفذ من قول إلا لديه رقيب عديد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه قعيد ونفق في السور ذلك يورو البعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم عديد وقال قرينه هذا ما لدي عديد القياه في جهنم كل كفار عنيد منع للخير مغتد مريد الذي جعل مع الله إلها آخر فالقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أقريبه ولكن كان في ظلال بعيد قال لا تختسموا لدي وقد قدمت إليكم بالبعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد قال الله تبارك وتعالى في مقام الآخر فَرَمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ دُوَادَّمَ وَالْأَكْمُلُ هُمْ زِيرًا وَمَا هُوَ بِاللَّهِ غَيْرَ اللَّهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا هَكَالَ سَبْعٌ إِلَّا مَا زَكَّيْتُمْ وَمَا هُوَ بِعَانٍ نُصِبَ وَأَنْتَ تَسْتَحْكِمُ اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشعهم فاخشرون اليوم أكملت لكم دينكم وأكملت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اصدر في مخنصة غير متجان في الهس فإن الله غفور رحيم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 حمد الصلا اللہ سبحان و تعالی کے لیے بے شمار صلات و سلام نبی کانات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات بابرکات پر اللہ کی رحمتیں صحابہ کرام رضوان رضبام اللہ علیہ اجمائین آئم محدسین اولیا رحمان مجاہدین اسلام رحم اللہ علیہ مجمعین پر اللہ سبحانہ و مطالعہ قرآن مجید فرقان حمید میں ایک چھٹا پارہ ہے سورت میت اور اس کی آیت نمبر تین میں رسال فرماتے یہ وہ آیت ہے جس میں اللہ سبحان مطالعہ نے دین مکمل ہونے کی خوشخبری سنائی کیونکہ اسی آیت کے اندر وہ الفاظ موجود ہیں الکمل تو نکم کہ آج کے دن ہم نے تمہارے لیے دین مکمل کر دیا ہے معلوم ہوا کہ اس آیت میں جو احکامات ہیں وہ قابل ناقابل تنسیخ ہیں ان میں کسی قسم کی نظرثانی ترمیم رد و بدل اور نصف کی گنجائش نہیں چونکہ یہ فائنل الفاظ ہیں دین جب جس دن مکمل ہوا اس دن یہ الفاظ نازل ہوئے اور اس کے بعد جب دین مکمل ہو گیا تو اس کا مطلب ہے یہ دین میں حت نہیں ہو گئے یہ نہیں کہ پہلے یہ حکم تھا پھر بعد میں کینسل ہو گیا کوئی شخصی بات نہیں کر سکتا اللہ سبحانہ و نے اس میں اپنے مومن بندوں کو حلال حرام کی احکام بتائے انسان زندگی میں ایک تو جو چیز من کو بھا جائے اس کو پسند کرتا ہے کہ اس کو کھا لوں پی لوں لیکن اصل یہ دیکھنا ہے کہ ایک مومن مسلمان وہ اپنی خواہشات کا غلام نہیں ہوتا وہ یہ دیکھتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرام قرار تو نہیں دیا لہذا وہ اس چیز سے جس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا اس چیز سے بچتا ہے چاہے وہ دل کو کیوں اچھی کتنی اچھی کیوں نہ لگ رہی ہے لیکن وہ یہ دیکھتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے اس روک دیا اس لیے میں اس کے قریب نہیں جاتا دین ہے ہی اطاعت کا نام اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننے کا نام عطی اللہ وتی ال رسول کا نام دین کا کوئی لب لبا بیان کرنا چاہے تو وہ عطی اللہ وتی اور رسول اب جو آڈر جو حکم آئے گا فی کیا تعمیل کرنی ہے ایک شخص فوج میں بھرتی ہوتا ہے فوج میں بھرتی ہو کر اس نے اعلان کر دیا کہ میں فوج کے قوانین کا پابند رہوں گا اب ان کی مرضی ہے اس سے پریڈ کروائیں ان کی مرضی ہے اس سے کھیتوں کو پانی لگوائیں ان کی مرضی ہے کہ اس سے اللہ ہم پر گھاس لگوائیں ان کی مرضی ہے کہ اس سے سبزی کٹوائیں ان کی مرضی ہے کچن میں کام دے دے ان کی مرضی ہے اسلا صاف کرنے پر لگا دے ان کی مرضی ہے جس کام پر وہ لگائیں گے یہ انکار نہیں کر سکتا ہے چونکہ یہ بھرتی ہے اس فرما برداری کی وجہ سے اس کو تنخواہ بھی ملتی ہے اس کو اے ڈی ٹائم الاؤنس بونس ساری فیسلٹیز اس وجہ سے ملتی ہیں کہ یہ چونکہ فرما بردار اگر کہیں وہ انکار کرتا ہے نافرمانی کرتا ہے تو وارننگ دی جاتی ہے اس کو اٹھائیاں لگا دیا پٹھو لگا دیا کوارٹر گارڈ میں بند کر دیا کچھ اس کو اس طرح سے لیکن جب دیکھتے ہیں کہ پانی سر سے اوپر ہو گیا ہے تو پھر اس کا کوڈ مارشل کر کے اس کو ریجیکٹ کر کے فوج سے نکال دیا جاتا ہے اور یہ کہہ دیا جاتا ہے اب ساری زندگی گورنمنٹ کی سروس کرنے کے لیے لائق نہیں ہے سول کام کرے جو مرضی کریں کیونکہ یہ بے وفا ہے یہ فرم برداری کا دم بھر کے اس نے نافرمانی کرتا ہے سیم اسی طرح اللہ رب رزت کے دین کے اندر جو شخص داخل ہوتا ہے کلمہ شہادت پڑھ کے اس بات پہ قرار کرتا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں گا اور اس کی عبادت کا طریقہ اس کے نبی محمد رسول اللہ سر اب جب اس نے اتاد کا دم بھر لیا اب اس کے بعد چاہے نماز کا حکم آئے گا اس نے پڑھ لی ہے زکات کا حکم ہوگا وہ صاحب نصاب تو دے گا روزے کا آرڈر آئے گا تو ٹھیک ہے کھانا پینا چھوڑ دے اللہ اکبر اسی طرح سے بیمار کی تیمارداری کرنے کا حکم آئے گا تو وہ کہے گا ٹھیک ہے میں یہ بھی کرتا ہوں ذکر اذکار کا ہے قرآن کی تلاوت کا ہے حج کرنے کا ہے عمرہ کرنے کا ہے جو بھی جہاد کرنے کا ہے جو بھی حکم آئے گا وہ مانے گا کیوں اس نے اب اطاعت کا جب اقرار کر لیا کہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما بردار ہوں اب انکار نہیں کر سکتا اگر کرے گا انکار اس کو وارننگ دی جائے گی سمجھایا جائے گا جب نہیں سمجھے گا اللہ چوری کی اس نے آ گیا مقدمہ ہاتھ کاٹے جائیں گے بدکاری کی اس نے کمارا ہے تو کوڑم کی سزا ہے شادی شدہ ہے تو سنسار کی سزا ہے اس طرح جو جو سزائیں ہیں اب ہے اسلام کے دائرے میں لیکن وہ سزا دی جا رہی اس کو سمجھانے کے لیے لیکن اگر باز نہیں آتا اور اسلام کو ہی چھوڑ دیتا ہے مرتا ہو گیا اب ہو گیا کوٹ مارشل اس کا اب کیا حکم ہے اس کی اسلامی حکومت ہے گردن اڑا دو یہ بغاوت پر بدترا ہے یہ اس قابل نہیں ہے کہ اب روئے زمین پر رہ کر دوسروں کو خراب کرتا دل اللہ حق تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کے اندر جب اطاعت کا دم بھر لیا اعلان کر دیا حلف اٹھا لیا گویا یہ حلف اٹھانے کہ میں اللہ کی عبادت اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کا پابند ہوں اب حکم آ گیا کہ حرام کر دیا تمہارے لیے حرمت علیکم کو ملمتا اس جانور کو اللہ مار دے اب یہ تیرے اوپر کھانا حرام ہے ٹھیک ہے اب اس نے حکم ماننا رسول اللہ صلی اللہ صاحب نے فرمایا سوائے دو مرداروں کے ایک مچھلی اور ایک اللہ اکبر ٹڈی وہ مکڑی ٹڈی دل جو آیا کرتا تھا وہ مکڑی نہیں جو آج ہمارے گھروں کے اندر ہے وہ ٹٹی دل جو آیا کرتا تھا کہ کروڑوں کی تعداد میں آسمان چھپ جایا تھا چھپ جایا کرتا تھا اتنی تعداد میں وہ اگر مردہ حالت میں ملی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ تم استعمال کر سکتے ہو ٹھیک ہے جی انکار نہیں کر سکتے چونکہ اتاد کا حلف اٹھایا ہے انکار کریں گے تو سزا ہے اس کی اچھا اب فرمایا وقت دم خون بھی حرام کر دیا گیا تمہارے میں کیوں اس لیے کہ اللہ اکبر یہ اس وقت بتایا جا رہا ہے کہ جب لوگوں کو میڈیکل سائنس کو طبی یونانی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ بلڈ گروپ بھی ہوتے ہیں کہ کسی کو اگر غلط خون لگ گیا اس کے گروپ سے میچ نہیں کرتا تو اس کی موت واقع ہونے کے چانس ہے اس وقت یہ بتایا گیا جبکہ ابھی لی ایسے لیبارٹریاں نہیں تھی جو خون ٹیسٹ کر سکتی فرمایا خون بھی تمہارے اوپر دم مصبوہ دوسری جگہ پر اس کی تشریح ہے وہ بھی ہرا رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں سوائے دو خونوں کے جو جمے ہوئے ہیں ایک کون سا ہے کلی اور ایک ہے جگر کلیجہ یہ جمے ہوئے پیو خون ہیں ان کو استعمال کر سکتے ہو بہتا ہوا خون استعمال کر سکتے ٹھیک ہے جی سارا آنکھوں پر چونکہ حلف اٹھایا ہے اطاعت کا دم بھرا ہے اس لیے انکار نہیں کر سکتے فرمایا بلخم الخنزیر خنزیر کا گوشت بھی استعمال نہیں کرنا وہ بھی تم پر حرام ہے اللہ حکبت میں بھی زبور میں بھی تورات میں خاص طور پر بڑی وضاحت کے ساتھ سور کا نام لکھا ہوا وہاں پر کہ سور کی لاش کے قریب ہی نہیں جان یعنی یہ اتنا ناپاک اور اتنا نجس ہے یہ نجس العین میں ہے جس طرح کتا نجس ال ہے اگر خوش بھی ہو زندہ ہے کپڑے کو لگ گیا کپڑا ناپاک ہاتھ کو لگا ہے ہاتھ نہ پاک جائے کہ اس کو کس کی اجازت دی جائے اللہ حکبت تو اسی طرح خنزیر بھی نظو ہے تو اس کا گوشت بھی حرام کیونکہ کھانے پینے کی بات ہو رہی تھی اس لیے گوشت کا ذکر کیا یہ نہیں کہ خنزیر کے بالوں کا سفید شیوگ برش جو ہے اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو قتل کر کے ناری گندی میں بہا دو اس کی اجازت نہیں ہے داڑھی مونڈنا بھی حرام اور پھر وہ بھی خنزیر کے بالوں سے مونڈنا برش وہ استعمال کرنا یہ بڑا سافٹ ہے نرم نر مریشے ہوتے ہیں اس کے خنزیر کے بال کے اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو قتل کروں گا خنزیر کے بال اس تو خنزیر کا گوشت بھی اس کو بھی حرام قرار دے دیا ایک ایمان والا آمنہ ستخنا سمینہ وا تانا وہ یہ کہے گا کہ اللہ اس کے رسول کا حکم آ گیا بس میں مانتا تین چیزیں انسان کی جان کے لیے خطرہ ہیں مردار بھی خون بھی اور خنزیر کا گوشت بھی خنزیر میں بغیر تیکا انتہا درجے کا اس کے اندر مادہ پایا جاتا ہے اس لیے جو اس کا گوشت استعمال کرتے ہیں ان میں بھی انتہا درجے کا اللہ حق پر وہ چیز آ جاتی ہے اور ہائی کلاس جنٹری میں خنزیر کے گوشت کے کوفتے اور کباب کھا کے اس کے بعد بیویاں بدلتے ہیں آپس میں دوسرے کا اور اس کو فیشن سمجھا جاتا ہے اور کہتے ہیں یہ انٹرٹینمنٹ ہے یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے یہ دکیانوس لوگ ہیں جو اس کو کہتے ہیں یہ جی بہترتی یہ کس کے اثرات ہیں وہ خنزیر کے اثرات ہیں کیونکہ وہ شراب پیتے ہیں خنزیر استعمال کرتے ہیں یہ اسی کے اثرات ہیں اللہ نے اپنے ماننے والوں پر یہ چیز حرام کر دی مردار حرام ہے مان لیا خون حرام ہے مان لیا خنزیر دکھانا مان لیا آگے کو چوتھی چیز آئی جس کا ایمان سے تعلق تھا بما با اور با جو اہل یہ اہل ہا دو آنکھوں والی ہے جس طرح حل لکھا جاتا ہے ایک ہا ہلوے والی ہے حلق والی وہ نہیں اس کا مانو وہ اگر ہوتی تو اہل اس کا مطلب ہے حلال کیا گیا وہ نہیں ہے یہاں پر ہاں دو آنکھوں والی ہے اس کا مطلب ہے جس طرح ہل, ہلال عید عید کا چاند ہلال عربی زبان کے اندر لغت میں کہتے ہیں کہ وہ چیز جو مشہور ہو جائے عید کا چاند مشہور ہوتا اس کی شور ہے ہاں جی چاند نظر آیا عید کا چاند نظر آیا کیونکہ اس کی شوقت ہوتی ہے اس لیے اس کو ہلال کہتے ہیں تو یہاں پر وہی معنی وما اہل جو مشہور کیا جائے لغ راہ بھی اللہ کے سوا کسی دوسرے کے بھی اللہ نے اس کو بھی خنزیر کی طرح حرام کر لیا تین چیزیں جان کو خطرہ حرام مان گئے چوتھی چیز ایمان کو خطرہ بولوی نے مانا بدل لیا اس طرح کہتے ہیں کہ دیکھے جی دی یہاں پر لکھا ہوا ہے بما اوہلا لغیر بھی ہی کہ اللہ کے سوا دوسرے کے نام پر کوئی چیز جانور زبا کیا جائے نا وہ حرام ہے جی زبا کہاں لکھا ہوا ہے اس میں کون سی لغت میں وہ اہل کا معنی زبا لکھا ہوا ہے اللہ اکبر اچھا اللہ کے سوا دوسرے کے نام پر جو جانور زبا کیا جائے اس کو کہا کہ وہ بھی حرام ہے اللہ اکبر تو جو کہتے ہیں جی دیکھیں ہم کو پیر مرشد کا نام تو نہیں لیتا نا زبا کرتے وقت ہم تکبیر پڑھتے ہیں بسم اللہ واللہ اکبر کہتے ہیں تو جب بسم اللہ پڑھی جائے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کا نام لے کر جس چیز پر اللہ کا نام لے لیے جائے اس کو کھا لو کہ وہ مقصد یہ ہے ہم ماچل سے نہیں کرتے اللہ تعالیٰ اس کی وضاحت کرتی ہے کہ پوچھا انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس کچھ ایسے لوگ آتے ہیں جو نئے نئے مسلمان ہیں اب انہوں نے وہ ہمارے پاس کوئی گوچ لے کر آتے ہیں ادیا تو فتح ہمیں پتہ نہیں اب انہوں نے تکبیر پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی کیونکہ نئے مسلمان ہوں ہو سکتا ہے بھول گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم اللہ کا نام لے کر کھڑا اس کے بارے میں لیکن جس چیز کو شریعت نے حرام قرار دیا دیا خود حرام تکبیر پڑھ کے اگر اس کو ذبہ کر لیں حلال ہو جائے گا خنزیر کو حرام قرار دیا تکبیر پڑھ کے اللہ بسم اللہ اللہ پر اٹھارہ سو دفاع پائے اس کے اوپر غسل کر کے کبارت لٹا کر خنزیر کو ذبا کریں حلال ہوگا نہیں ہوگا اللہ. جس کو شریعت میں حرام کر دیا بسم اللہ پڑھ کے شراب پی جا کے حلال ہو گئے یہ اللہ کا نام تو لیا ہے. جس چیز کو اللہ اس کے رسول وسلم نے حرام قرار دے دیا اس پر وہ حرام ہی ہے کسی صورت میں حلال نہیں ہو سکتا یہ اس کے بارے میں بتایا کہ وہ لوگ جو نئے مسلمانوں ہیں اور پتہ نہیں اس نے تکبیر پڑھی ہے یا نہیں پڑھی ہو سکتا ہے بھول گیا ہے مسلمان غیر اللہ کے نام کی چیز نہیں ہے تو وہ اگر دیتا ہے تو پھر بسم اللہ پڑھ کر تو کھالو پتہ نہیں اسے تکبیر صحیح پڑی یا نہیں پڑھی پڑی بھی ہے کہ نہیں پڑی اللہ اکبر تو وما اہل لما اس موصول ہے جو چیز بھی مسور کی جائے ماں کو عربی زبان میں دیکھیں یہ ماں موصولا کہ جو چیز بھی یعنی اللہ کے سوا دوسرے کے لیے چاہے وہ جانور ہو چاہے وہ اٹھا گھٹا ہو چاہے وہ بترا چترا ہو چاہے ریوڑیاں تلوڑیاں ہوں چاہے وہ کالے ابلے ہوئے چنے ہوں چاہے وہ دال روٹی ہو چاہے وہ مچھلی روٹی ہو چاہے وہ دودھ کی سبیل ہو اللہ کے سوا دوسرے کے نام کی جو بھی چیز اس کی خوشنودی کے لیے یہ راضی ہو جائے گا اللہ اکبر تو کیا ہوگا میرے کاروبار میں برکت آ جائے گی میرے اللہ اکبر بارے نیارے ہو جائیں گے اور اگر وہ رہا ناراض ہو گیا میں نے یہ نہ دیا تو پھر کیا ہوگا اللہ اکبر کاروبار تباہ ہو جائے گا بیماریاں آ جائیں گی مصیبتیں آ جائیں گی اللہ کے سوا کسی دوسرے کے لیے گما اللہ جو چیز بھی مسور کی جائے رب فرماتا ہے خنزیر کی طرح میں نے اس کو حرام کیا وجہ اس کی وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ سبحان مطالعہ نے مشرق کی ضد کے اندر اس کو حرام کیا کہ جو زندہ رب کو چھوڑ کر دوسرے کے نام کی نظر نیاز دیتا ہے اللہ تبارک مطالعہ فرماتا ہے میرے ماننے والے بندوں کے پیٹ میں چاول کا ایک دانا پینا دودھ کا ایک گھونٹ بھی نہ جائے چونکہ حرام کی کمائی سے پلا ہوا جسم نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دعائیں قبول کرتا یہ جنت میں نہیں جائے گا اللہ پاک ہے اور باقی سا کمائی میں سے صدقہ خراب قبول کرتا اب آ نظر نیاز نظر عربی زبان کا لفظ ہے نیاز فارسی کا لفظ ہے منت منوتی سریکی پنجابی میں کہتے ہیں لنگر زبیر بھی استعمال ہوتا ہے نظر قرآن فرقان حمید میں سورت آل عمران میں اللہ سبان اور اب بھی ان نظر تو لکما رن پتب عالی عیسا علیہ السلام کی نانی جان مریم سلام ال کی والدہ مائتا ہننا جن کا نام تاریخ میں ہننا آتا ہے آ نور اور ہا ہنا انہوں نے منت مانی نظر مانی انی نظر تو کہنے لگی عمران کی بیوی تھی وہ حامد کا نام عمران تھا عیسیٰ علیہ السلام کے نانا جان تھے عمران کی بیوی بی منا نے منت مانی نظر مانی کہ اے اللہ انی نظر اللہ کا میں تیرے لیے نظر مانتی تیری نظر کرتے ہوں معافی وطنی جو میرے پیٹ میں ہے حاملہ تھی نیت کیا تھی جی؟ کہ اللہ بیٹا عطا کرے اس کو بیت الفتس کی خدمت کے لیے دین کے کاموں کے لیے موق کر دوں اسے اپنی خدمت نہیں لوں معافی پتنی محرم اللہ لکھ دیتی ہوں آزاد کرتی ہوں اس کو پتہ منی میری یہ نظر قبول فرما ان نہ کرتا سمیر عالی تننے والا ہے میری دعا کو جاننے والا ہے میری نیت کو یہ میری نیت ہے کہ بیٹا بہت اب یہ نظر اللہ حبن کس کے لیے لاکا اللہ کے لیے اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ کو فرمایا کہ نظر جو ہے بالقرآن آدمی یو فون اب نظر کہ جو اپنی نظر کو پورا کرتے ہیں نظر اللہ کے نام کی اگر مانی ہے یہ کیا ہے یہ اس وقت کرتا ہے آدمی کہ جب کوئی پریشانی تکلیف ہے تو جیسے اس تعین و بصبی وسلاح کا حکم ہے کہ صبر اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد مانگو صبر کر کے نماز پڑھ کے مدد کس سے مانگنی اللہ سے مانگنی صبر کوئی شخص نہیں ہے کہ اس سے مدد مانگی جائے نماز کسی ہستی کا نام نہیں ہے کہ اس سے مدد مانگی جائے لوگ اس سے بھی یہ دل دیکھو جی صبر اور نماز سے مدد مانگنے کا اللہ نے حکم دیا ہے تو صبر اور نماز یہ غیر اللہ ہے نا لہذا مدد ثابت ہو گئی غیر اللہ سے اللہ اکبر تو صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد کس سے مانگیں گے اللہ سے نماز پڑھیں گے تو کیا کہیں گے یا نعبد و تو یا تیری ہی عبادت کرتا ہوں تم ہی سے مدد مانگتا ہوں یا کا کلمہ ہنس کے باؤنڈ کر دیا اللہ صرف تیری عبادت کرتا ہوں اور صرف تجھے سے مدد مانگتا ہوں وہ کون سی مدد ہے جو صرف اللہ سے مانگی جاتی ہے دیکھیں جی آپ ون ون ٹو والوں سے مدد مانگتے ہیں آپ ون فائیو والوں سے مدد مانگتے ہیں ہیلپ لائن پر آپ مدد مانگتے ہیں اطراف دیکھیں یہ مدد کرتے ہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو کہ یا کا نسطین کا معنی مجھے بتا دیں صرف خود سے مدد مانگتا ہوں مانگتا رہوں گا مظاہر رسی کا ہے وہ صرف جو مدد اللہ سے مانگی جاتی وہ مدد کون سی ہے اللہ اکبر وہ مدد وہ ہے جو اسباب سے اوپر ہے ون فائیو سے مدد اسباب کے تحت ہے اللہ اکبر کسی دوسرے کو بلایا کہ یہ کیچڑ ہے مجھے میرا ہاتھ پکڑ کے یہاں سے پار کرا دیں اسباب کے تحت ہے اللہ سے مدد مانا جب سب اسباب بند ہو گئے رہا اپنے طور پر فون کر کے دیکھ لیے سب کو بلا کر دیکھ لیا مسئلہ حل نہیں ہو رہا اب جب سب دروازے بند ہو گئے اب انسان کو یقین ہو جس انسان کو کہ میرا اللہ میری حالت کو دیکھ بھی رہا ہے میری بات سن بھی رہا ہے وہ اگر چاہے وہ اگر چاہے تو میرے ان بند دروازوں کو کھول بھی سکتا ہے دعا اس وقت کرتا ہے آدمی اور یہ صرف اللہ سے کرتا ہے اور یہ دعا جو ہے یہ عبادت کا مغز ہے اور جو دعا اللہ کے سوا کسی اور سے کرتا ہے رب فرماتا ہے جہنم میں صحت کھلوں نہ جہنم ادا کرفار کر کے جہنم میں ڈالو یہ ہے مدد اللہ سے یہ ہیلپ مانگنا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ جو مخلوق میں اور کوئی نہیں کر سکتا وہ اللہ سے مانگے وہ اللہ کے لیے مخصوص ہے تو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بوانا ایک مقام ہے میں نے وہاں پر اونٹ زبا کرنے کی نظر مانی تھی عربی میں کیا الفاظ ہے نظر مانی تھی اب میں اسلام قبول کر لیا میں نے کیا وہاں نظر پوری کروں اب مسلمان ہو گیا تو اس نے اللہ کے نام پر ہی زبہ کرنا تھا نا جانور لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحقیق کی فرمایا یہ بتاؤ وہاں کوئی مشرقوں کا میلہ تو نہیں لگتا وہ عرص تو نہیں ہوتا ان کے نزدیک کو مقدس جگہ تو نہیں وہ عرض کیا نہیں فرمایا کیا وہاں پر اللہ حقبر وہ جگہ مقدس اگر کافروں مشرقوں کے نزدیک نہیں ان کا عرس اور میلہ وہاں نہیں لگتا پھر جا کر وہاں اللہ کے نام پر دبا کا کیا مطلب اگر وہاں پر مشرقوں کا میلہ لگتا ہوتا وہ جگہ کافروں مشرقوں کے نزدیک مقدس ہوتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر اللہ کے نام پر بھی اس کو اونٹ اونٹا نہ کرنے دیتے کیونکہ وہاں پر کرتے تو وہ کیا لوگ کہتے دیکھو جی وہاں پر اس نے نظر آ بالکل ایسے ہی ہے جیسے قلعہ کونا قاسم بانٹ پر کوئی چند جا کر دے گے لے جائے اور کہے اللہ کی قسم کھا کر میں اللہ کے نام کی بانٹ رہا ہوں ایماندار سے بتائیں لوگ کیا کہیں گے باب الگ کی نظر دینے آیا نوری حضوری کے نام کی منت اتارنے آیا ہے تو جہاں پر شرک کا شائبہ ہو اس جگہ سے بھی بچنا ہے اسی وجہ سے جنازے کی نماز میں سے رکون نکال دیا سجدہ نکال دیا تاکہ میت کے آگے جھکنے نہ دیا سورج سر پر ہو سورج طلوع ہو رہا ہے سورج غروب ہو رہا ہے تین ٹائم میں اللہ کو بھی سجدہ حرام کر دیا اللہ کے لیے بھی سجا نماز حرام ہے نہیں تین اوقات میں اعلان ہوتے مساجد میں صبح کی نماز کا ٹائم ختم ہو گیا سورج نکلنے والا ہے لہذا پندرہ بیس منٹ کے بعد جن بھائیوں کی نماز صبح کی رہ گئی وہ نماز فضا کریں گے کیوں اس ٹائم میں روکا گیا اس لیے کہ سورت کے پجاریوں کی عبادت کا ٹائم ہے ان سے مشابت نہ ہو جائے سوائے بیت اللہ کے بیت اللہ میں چونکہ بیت اللہ سامنے ہے وہاں پر شاہبہ نہیں ہے وہاں تو بیت اللہ کی طرف ہی سہدا کرتے ہیں اس کے علاوہ مسجد نبی ہو مسجد کوبا ہو کبلا تین جمعہ ہو کوئی بھی علاقہ ہو دنیا بھر میں کہیں بھی ان تین اوقات میں سورت لو ہو رہا غروب ہو رہا ہو اور جب سر پر انیس سو نار تین اوقات میں اللہ کے لیے بھی سجا ہو رہا ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو آدمی جا رہے تھے سفر میں راستے میں ایک قبیلہ ایک بدھ کی پوجا کرتا تھا وہ قبیلے والے اپنی علاقے سے کسی شخص کو نہیں گزرنے دیتے تھے جب تک کوئی شخص ان کے بدھ کے نام کی نظر نیاز نہ دیتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ فرما یہ دونوں وہاں پر پہنچے انہوں نے کہا جی نظر نیاز ہو انہوں نے کہا جی ہم تو غریب آدمی ہیں پردیش میں ریس کی تلاش میں نکلے ہیں ہمارے پاس اگر یہ چیز ہوتی ہم سفری کیوں کرتے اب جس کو لینے کی عادت پڑ جاتی ہے نا وہ کہتا ہے, کچھ نہ کچھ ہے آئے صحیح جانا نہیں چاہیے ہاتھ سے آنا چاہیے اب کیا کیا انہوں نے کہا کہ ایسے تو نہیں جانے دیتے تمہیں یہ مکھی ہے مکھی مار کے ہمارے بدھ کے نام کی نظر دے دو ایک تھا ذرا لبرل ذہن کا پرویز مشرف ذہن کا تھا اس نے کہا کہ اس میں ہر کیا اتنا تنگ دل نہیں ہونا چاہیے بندے کو ذرا برائڈ مائنڈ ہونا چاہیے بلے دل والا ہونا چاہیے مکھی ماری اور بدھ کے نام کے رکھا دوسرا تھا اس نے کہا کہنا چاہے ٹھیک ہے میں غریب ہوں سب کچھ ہوں لیکن ایک مکھی بھی اللہ کے سوا دوسرے کے نام کی میں نظر نیا دینے کو تیار نہیں حالانکہ میرے پیسے نہیں لگ رہے خریدنی نہیں پڑتی صرف پکڑ کے مار کے رکھنی ہے نا اوپر میں نہیں دیتا ہی انہوں نے کہا یہ تو گستاخ ہے بزرگوں کا اس کو پکڑ کے قتل کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک مکھی اللہ کے سوا دوسرے کے نام کی نظر دینے پر اس شخص کو اللہ نے جہنم میں بھیج دیا اور ایک مکھی بھی اللہ کے سوا دوسرے کے لیے نظر نہ دینے کی وجہ سے اللہ نے دوسرے کو جنت بھیج دیجیے ذرا ضرورت ہم کہتے ہیں کہ کی کیا حرج ہو گیا جی دیگیں پکی ہوئی ہیں لنکر تیار ہے سب کچھ ہے اور بسم اللہ بڑھ کے کھاج ہو جی کچھ نہیں ہوتا اور یہ تمام احادیث میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں اس میں دیکھ لیں اللہ پھر یہ دھوکا نظر اللہ کی نیاز حسین رضی الم کی صدقہ پنتن پارک نظر اللہ نیاز حسین صدقا پنٹن پاک یہ بہت بڑا دھوکھا ہے نظر عربی کا لفظ ہے نیاز فارسی کا لفظ ہے منت منوتی صدقہ خراب لنگر سبیل اردو سرا کی پنجابی میں گئے نظر و نیاز و منت منوتی لنگر سبیل یہ سب کس کے لیے یہ مالی عبادت اور کس کے لیے اللہ کے لیے اتحیات کا تجمہ اٹھا کر دیکھ لیں اتحیات اللہ میری قول کی زبانی عبادتیں اللہ کی ویرد وظیفہ دعا پکار پریشانوں میں دعا کرنا مشکلوں میں آزاری کس کے لیے اللہ کے لیے وسلوات اور بدنی عبادت نماز رقو قیام سجدہ طواف اعتکاب روزہ یہ سب کس کے لیے یہ بھی اللہ کے لیے بس اور مالی عبادت نظر نیاز سچکا کرات منت منوتی لنگر سمیل کس کے لیے یہ بھی اللہ کے لیے آپ بتائیں کسی اور کے لیے بچا کچھ اتہ یاد پڑتے ہیں ترجمہ کا پتہ نہیں ہمیں قولی باتیں اللہ کے لیے بدنی باتیں اللہ کے لیے اور مالی باتیں اللہ کے لیے کسی اور کے لیے کچھ بھی نہیں ہے تو نظر اور نیاز صدقہ کا منت منودی یہ سارے ایک ہی معنی کرتا ہے تو یہ اللہ کے سوا کسی اور کے لیے جائز نے تو اللہ صبح نے فرمایا بما او ہل بھی اللہ کے سوا جو کچھ بھی نظر میں نیاز منت منوتی لنگر سبیر کسی اور کے لیے اگر دی جائے اللہ نے اس کو بھی خنزیر کی طرح حرام کرا کہ میرے ماننے والوں کے پیٹ میں یہ چیز نہ چاہیے دوسری بات اللہ اکبر یہ رجب کا مہینہ اس رجب کے مہینے کے اندر جو اور بدعات ہوتی ہیں ان میں ایک یہ بھی سن انیس سو چھ سے شروع ہو ہندوستان میں ریاست یو کے اندر رامپور علاقہ وہاں سے سن انیس سو چھ میں ایک رسم شروع ہوئی اردو کا ایک مشہور شاعر امیر مینائی اس کا بھائی تھا خرشید احمد مینائی اس نے داستان عجیب کے نام سے ایک نظم لکھی اور اس نظم کے پھر بڑے فضائل و مناقب لے کر انہوں نے ریاست رامپور میں اس علاقے کے اندر یہ رسم شروع کی وہاں سے یہ رسم آہستہ آہستہ پھر لکھنؤ اور روہیل کھنڈ وغیرہ مختلف علاقوں میں پھیلتے پھیلتے یہ ہندوستان سے پاکستان یہاں تک پہنچ سب سے پہلے یہ قن میں تھی اہل تشیح کے اندر تھی وہ اس کو چھپ چھپ کے کرتے تھے اور اس کے بعد انہوں نے اہل سنت والجماعت کے اندر اس کو ایک ڈرامے کے ساتھ وہاں بھی داخل کر دیا اور وہ چیز کیا تھی وہ داستان عجیب کتاب تھی جس کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھتا اللہ اکبر اس کے اندر انہوں نے ایک قصہ لکھا امام جعفر سادق رحمت اللہ علیہ کا یہ کونڈے کے نام سے یہ رسم مشہور ہے کونڈا اردو زبان کے اندر تو ویسے ہی بڑا غیر مناسب لفظ ہے کہ امام جعفر سادگ رحمت اللہ علیہ کے کونڈے اللہ اکبر یہ لفظ استعمال کرنا ہی مناسب نہیں کیونکہ کونڈا بمانا کباڑا اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں سراقی پنجابی میں استعمال کرتے ہیں قلان شخص نے ولیمے پر دو سو آدمی بلائے پانچ سو پہنچ گیا بے کا تو کوڑا ہو گیا جی کباڑا ہو گیا تو امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ جیسی ہستی کے لیے کوڑے کا لفظ استعمال کرنا ویسے ہی بہت برا اور غیر مناسب ہے ایک چیز جی. دوسرے نمبر پر اس کو یہ رسم بائیس رجب کو منائی جاتی ہے بائیس رجب امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے نہ پیدائش کر دینا نہ آپ یہ وفات کر دینا چودہ ستارے کتاب اہل تشیع کے ایک مورخ نجم الحسن کراروی نے لکھی اس کے اندر وہ لکھتا ہے کہ سترہ ربی اول سن تراسی ہجری میں امام جعفر صادق رحمتہ اللہ علیہ پیدا ہوئے اور ایک سو اڑتالیس ہجری میں ان کی وفات ہوئی ایک سو اڑتالیس ہجری میں شبال کے مہینے میں وفات ہوئی نہ ان کی پیدائش کا دن ہے بائیس رجب اور نہ ہی ان کی وفات کا دن ہے پھر یہ کیسے ان کے نام سے مشہور کر دی گئی یہی پر ہی چکر چلایا گیا شیا جنتری اٹھا کر دیکھ لیں امام جنتری سنجانی جنتری خورشید عالم جنتری فلاں جنتری ان کے کیلنڈر ان میں بائیس رجب کے بارے میں لکھا ہوا ہے یوم مرگ محاوی رضی اللہ تعالیٰ کہ یہ سیدنا امیر معاوی رضی اللہ تو ان کی وفات کا دن ہے اس کے لیے مرگ کا لاد ان کی موت کا دن ہے اور اسی انداز کے ساتھ اللہ اکبر بائیس رجب سن ساٹھ ہجری میں ان کی وفات ان کی وفات پر خفیہ انداز سے جشن منانے کی رسم شروع ہوئی سن انیس سو چھ میں ریاست رامپور یو پی کے اندر اب وہ رسم سب سے پہلے ان کے اندر تھی کہ وہ چھپ کر خود خوشی مناتے تھے پھر انہوں نے اہل سنت والجماعت میں کہ یہ چیز وہاں بھی آ جائے انہوں نے ایک داستان گھر کے داستان عجیب کے نام سے شروع کر دی اس میں کیا لکھا اس میں ایک واقعہ لکھا کے بھی ایک لکڑ ہارا رہتا تھا مدینہ منورہ میں امام جعفر سادق رحمت اللہ علیہ کے دور کے اندر اور ان کے دور میں وہ جو لکڑ ہارا تھا اللہ اکبر وہ انتہائی غریب تھا بچے بال بچے زیادہ تھے وہ پردیس میں کمانے کے لیے گیا بارہ سال ہو گئے اس کو لیکن بارہ سال میں اتنی کمائی نہ ہو سکی چیز کا گھر خرچہ بھیجتا ادھر اس کے بیوی بچے بڑے پریشان تھے کہ کوئی خرچہ وغیرہ نہیں اس کی بیوی نے آخر مجبور ہو کر مدینہ منورہ میں ایک وزیر کے محل کے اندر وہاں پر یہ اس سارے کے خلاصہ سوکھتے ہیں آخر میں اس کا وائنڈ اپ کروں گا وزیر کے محل کے اندر وہاں پر جا کر کیا کیا ایک نوکری اختیار کر کہ جھاڑو وغیرہ صفائی کرنی ہے بارہ سال تک وہ کام کرتی رہی اور ایک دن وہ جھاڑو دے رہی تھی کھڑکی میں کھڑی تھی کہ مام دافر صادق رحمتہ اللہ بیچے, یعنی گلی سے گزرے اپنے مریدین کے ساتھ تھے وہاں پر تو کھڑکی کے سامنے رک گئے اور فرمانے لگے اپنے مریدوں سے آج کون سا مہینہ ہے مریدوں نے کہا جی رجب کا مہینہ تاریخ کون سی ہے بائیس تاریخ ہے فرمانے لگے کہ آج کے دن جو شخص بازار سے مٹی کے نئے دو کورے کونڈے لے کر آئے اور ان کونڈوں میں خستہ پوریاں میدے شکر اور گھی کی تیار کر کے ان دو کنڈوں کو جو بھر دے اور سفید کپڑا بچھا کے اس کے کو اوپر کنڈے رکھ کے اس کے بعد میرے نام کی نظر نیاز دے اور فاتحہ دلوائے اور پھر جو دعا کرے وہ اس کی قبول ہوگی نہ ہو تو قیامت والدن اس کا ہاتھ اور میرا گربان یعنی چرتی یا گارنٹ کہتے ہیں اس لکڑہاری کی بیوی نے یہ بات سنی بڑی خوش ہوئی کام کا چھوڑا گھر بھاگی گئی اور وہاں سے اس نے ختم دلوایا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے وہ بچاری خرچے کو پہلے ہی تنگ تھی تو اس کے پاس یہ میدا شکر اور گھی اور دیسی اس دیسی گھی کے سارے یہ چیزیں پھر کہاں سے اس نے حاصل کر لی چلو بہرحال کہیں سے بھی آ گئی بہرحال اس نے جی ختم دلوایا اور اس کے بعد اس نے دعا کی کہتے ہیں جیسے ہی اس نے ادھر ختم دلوایا ادھر لکڑ حالات درخت پر چڑھ رہا تھا پردیش میں اس کی کلاڑی زمین پر گری اور ٹن کی آواز آئی نیچے زمین سے اس نے کہا کوئی چیز ہے خدائی کی اس نے نیچے تو بادشاہ کا خزانہ نکلا اس نے اونٹو گھوڑے لیے اور خزانہ سب رکھا اور مدینہ پہنچ گیا گھر آ گیا اور آ کر اس نے وزیر کے محل کے سامنے ایک محل تیار کر جب محل تیار ہو گیا ایک دن ہی وزیر کی بیوی محل کی چھت پر چڑھی دیکھا سامنے محل پوچھنے لگی کہ یہ ہمارے محل کے سامنے کس کا محل ہے یعنی جتنے دن محل بنتا رہا اللہ اکبر یہاں لنٹر ڈالا جائے ایک مکان بن رہا ہو پوری گلی بند ہوتی ہے سارے محلے کو بتا بھی یہ راستہ بند ہے ٹے ہیں بجری ہے سیمنٹ ہے روڑا ہے سب چیزیں ہیں اللہ پتا ہوتا ہے وہاں وزیر کے محل کے سامنے وہ مال پیار ہوتا رہا مال بن گیا وزیر کی بیوی کو پتہ یعنی ہی نہیں جھوٹ ایسے پکڑے جاتے ہیں اللہ اکبر اس کے بعد کیا کیا اللہ اکبر اس نے کہا جی نکرانیوں نے کہا یہ جی وہ آپ کی یہاں جھاڑو نہیں دیتی تھی لکڑ کی بیوی جس کا خامن پردیش کیا ہوتا یہ اس کا محل ہے حیران ہوئی بلوا اس کو ذرا وہ آ گئی یہ کہاں سے آیا مال یہ تیرے خامن کو ڈاکہ ڈال کے آیا کہاں سے آیا مال اس نے کہا جی ایسے اس نے ساری ختم شریف کی کہانی سنا دی ایسے ایسے سارا میں نے کنڈے دیے ہیں اور پھر اس کے بعد یہ حال ہو گیا کہا اچھا تو جھوٹ بولتی ہے تیرا خامند کہیں سے ڈاکہ ڈال کے آیا ہے اچھا جی وزیر کی بیوی نے یقین نہیں کیا وہ کنڈوں کی دشمن تھی ختم نہیں دلوایا اس نے مزاق اڑایا دیکھیں جی اس کو قدرت کی طرف سے ایسی سزا ملی اسی شام اس کا خامند ڈیفالٹر ہو گیا اس نے کرپشن کا الزام لگایا بادشاہ نے اس کو ببارت سے ہٹا دیا اور اس کو ملک بدر کرنے کا حکم دے دیا پورا خاندان کہاں مزید تھا اور کہاں وہ اب بیوی بی بچے سماج جا رہے ہیں راستے میں بھوک لگی انہوں نے خربوزے خریدے اب خربوزے خرید کر ایک خربوزہ اس نے رومال میں رکھ لیا راستے میں کہیں بھوک لگی تو کام آ جائیں گے اب وہاں پر وہ سفر میں جا رہے ہیں ادھر بادشاہ کا بیٹا شہزادہ وہ شکار پر گیا تھا شام تک واپس نہ آیا تو کسی نے کہا کہ کہیں اس وزیر اعظم نے اس کو قتل نہ کروا دیا لہذا وزیر اعظم کو گرفتار کروایا گیا وہ سابق وزیر اعظم حاضر ہوا پوچھا گیا کہ شہزادہ کو تم نے قتل کیا کہا جی نہیں میں تو جا رہا ہوں سفر میں یہ تمہارے رومال میں کیا ہے رومال کھولا گیا اس نے کہا جی خربوز ہے کھولا گیا تو شہزادے کا سر خون میں لتوڑا ہوا ایک جی دی کونڈے نہ کرنے کی سزا اب ڈرا رہے ادھر لوگوں کو اللہ اکبر تو شہزادے کا سر خون میں لتڑا ہوا تھا اب جناب اللہ اکبر اس کو تو جیل میں بند کر دیا گیا بیوی بی بچے سب جیل کے اندر ہیں اب وہ کہنے لگا پتہ نہیں کون سی ہم سے ایسی خطا ہو گئی ہے جس کی وجہ سے یہ ساری کائے پلٹ گئے اب انہوں نے بیوی بی نے کہا کہ ہاں ہاں مجھے یاد آتا ہے ایک دن ایسے کونڈے کی فضیلت بیان کی تھی لکڑہاری کی بیوی نے میں نے مذاق اڑایا لگتا ہے اسی دن سے یہ حالات خراب ہو گئے اس نے پھر سچے دل سے توبہ کی اور منت مانی کہ اگر ہمارے حالات صحیح ہو گئے تو میں کونڈے کا ختم دلواؤں کہتے ہیں جیسے اس نے ادھر توبہ کی ادھر شام کو بادشاہ کا بیٹا گھر آ گئے شہزادہ اور اس کو بلایا گیا اسے کاکو وہ دکھا وہ اللہ کو رومال میں جی جو تمہارے پاس وہ جو تھا سر کٹا ہوا تھا وہ حیران ہوا نا بادشاہ کے ادھر سر کٹا ہوا تھا ادھر یہ شہزادہ ساتھ سمیت پہنچ گیا یہ کیا ہو گیا تو جب رمال کھول کے دیکھا تو دیکھا وہ خربوزہ تھا پہلے شہزادے کا سر کٹا ہوا بن گیا آپ وہ خربوزہ تو پھر پوچھا یہ کیا حالت انہوں نے کہا جی بات یہ جی ہے کہ ہم نے گستاخی کی تھی کنڈوں کے بارے میں ہمیں یہ سزا انہوں نے کہا اچھا پھر اچھا اب توبہ اب سرکاری طور پر پوری وفاقی کبینہ اسمبلی قومی اسمبلی سینڈ سب نے جناب کونڈوں کا ختم ہر سال دلوانا شروع کر دیا لہذا جناب یہ ایسی اللہ اکبر آپ کو طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ جس سے گارنٹڈ ہے کہ کام نہ ہو تو پیسے واپس ریٹرن منی والا گارنٹی ہے اب یہاں پر اس کا دیکھتے ہیں کہ شریعت کی نگاہ میں اللہ اکبر ایرت شیخ کے تمام تاریخی کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ ان کے بارہ اماموں میں سے ایک امام ہے ان کی ہسٹری موجود ہے ان کے بارے میں لکھا ہے کہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کا دور تراسی ہجری سے لے کر ایک سو اڑتالیس ہجری تک تھا اور اس میں تراسی ہجری میں عبدالملک بن مروان اموی خلیفہ اس سے لے کر منصور عباسی یعنی عباسیوں کی خلافت تک یہ دور امام دافر سادق رحمت اللہ رکھا تھا یعنی ان کی زندگی کے کچھ حصے میں امویوں کی حکومت تھی اور کچھ حصے میں عباسیوں کی حکومت تھی اب جو اموی تھے ون امیہ ان کا دار الخلافہ دمشک ملک شام میں تھا اور جو عباسی تھے ان کا دار الخلافا بغداد عراق کے اندر تھا عباسیوں کا دار الخلافا بغداد اور ان کا دار الخلافا ان کا دمشق ملک شنا اس پورے عرصے میں امام جعفر سعد رحمت اللہ علیہ کے اس لائف پیریڈ کے اندر پورے عرصے میں مدینہ دار الخلافا ہے ہی نہیں جب ہے نہیں تو بادشاہ کا محل کہاں سے آیا اور وزیر کا محل کہاں سے آیا اور اس وقت خلافت ہی بادشاہ تھی نہیں یعنی یہ سارا پروگرام جھوٹا اللہ حب. اور دوسری بات یہ کہ گارنٹی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کسی عمل کی نہیں دی ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل جنہوں نے اللہ کے تمام آکامات کو پورا کیا فاطمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جتنی ازمائشوں میں, میں میں نے ازمایا ان کو وہ پورے اتری اس کے باوجود بیت اللہ کی تعمیر کر کے کیا کہتے ہیں ربنا تقبل تکبل منا اللہ قبول فرما آج ان کا ساری ہے قبول فرما یہ نہیں کہ بن گیا تو گارنٹی پکی ہو گئی ساری ہاں اللہ قبول فرما اور یہاں پر کیا جی کام نہ ہو تو میرا گھربان پکڑ لے کے نا کیا والے دے. پھر نظر نیاز اللہ کے سوا دوسرے کے نام کی ویسے ہی جائز تو یہ سارا قصہ گھڑا گیا کس لیے اعل سنت والجماعت کے اندر یہ رسم پھیلانے کے لیے کہ نظر نیاز دی جائے اور اللہ تبارک مطالعہ نے اس چیز سے روک دیا کہ بما اللہ اللہ بھی اللہ کے سوا کسی دوسرے کے نام کی نظر نیاز منت منوتی لنگر سبھی اٹا گھٹا جو بھی کوئی ایسی چیز ہے رف فرماتا ہے میں نے اس کو خنزیر کی طرح حرام کر دیا میت کی طرف سے صدقہ خیرات کیا جا سکتا ہے لیکن فائدہ کس کو ہوگا جس کا عقیدہ تو عید و سنت والا ہوگا عقیدے میں شرک ہوگا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اللہ اکبر اور یہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات کا جشن ہے خفیہ طور پر جس کو عال و سنت کے اندر اس انداز سے پھیلا دیا گیا اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے دشمنی کیوں اللہ اکبر اور اللہ کی امیر رضی اللہ عنہ سی بخاری کے اندر حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میری امت کا وہ پہلا لشکر جو سمندری جہاد کرے گا وہ سارا قد او دیبو وہ سارے پر جنت واجب ہے اور تاریخ اٹھا کر دیکھیں اور نہیں تو پاکستان نیوی کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں اس میں بھی پڑھایا جاتا ہے سلیبس کے اندر کہ اسلام میں سب سے پہلے بحری فوج کی ابتدا امیر معاب رضی اللہ تن کی اللہ اکبر تو سب سے پہلا بحری لشکر لے کر امیر معاو رضی اللہ عنہ اس حدیث کے مستق بنے کے سب سے پہلا لشکر لے کر گئے اور جنتی گروہ کے اندر شامل ہوئے بریلی مسلح کے آلہ حضرت عام رضا خان بریلی اپنی کتاب رد و رفضہ کے اندر لکھتے ہیں رد و رفضہ ان کا رسالہ ہے اس کے اندر لکھتے ہیں کہ جو شخص معاویہ رضی اللہ عنہ کو برا کہتا ہے وہ جہنوی کتوں میں سے ایک کتا ہے بڑے سخت الفاظ لکھے ہوں کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے میں سالے لگتے تھے کاتے وحی تھے اور اللہ اکبر امیر معاویر اسلامی لشکر بحری لشکر کے کمانڈر تھے اور سب سے پہلے اس کے بانی تھے اس معاویر رضی اللہ تعالیٰ ان کی وفات کا جشن وہ غیر تو منائیں ہم کیوں منائیں جبکہ اللہ کے سوا دوسرے کے نام کی نظر نیاز ہم کہتے ہیں جی چلو پوریاں نہیں جی حلوا پوریا آ رہا ہے نا مال جاتا تو نہیں ہے یاد رکھیں ایک مکھی دینے کی وجہ سے غیر اللہ کے نام کی اللہ کے نبی صلی اللہ نے ہے وہ جہنم میں گیا اور مکھی نہ دینے کی وجہ سے شہید قتل ہوا شہید ہوا نبی سے نفرم ہے وہ جنت میں گیا ہمارا کام ہے آپ کے سامنے بات کھول کر رکھ دینا آگے مرضی اللہ سے دعا اللہ نے اچھی سمجھتا فرمائیں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 دی محمد صلی اللہ علیہ وسلم